یوری دون یوتف نور وی ولو خری ہل کابی شرح صدری و یسرلی امری وحلتانی اولی اللہ مربنا الم نا من شرور اللہ حقم ورس رب تو سورہ صف کی آٹھویں آیت پر گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو ابھی چل رہی تھی اور جو موجودہ صورتحال ہے عالمی سوت پر اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یوریدون فون اللہ بفاہم بتمام و کمال یہ نقشہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس لیے کہ یہود اور نسارا اس وقت یہ ایک وحدت کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور وہ اس لیے کہ نصارہ پر اس وقت یہود کا تسلط ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں کہ عیسائیوں میں اس وقت دو بڑے بڑے فرقے ہیں رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس رومن کیتھولکس میں اس وقت بھی ان کے دلوں میں یہود کی دشمنی موجود ہے لیکن یہ کہ پروٹیسٹنٹس اس درجے غالب ہے اس وقت دنیا میں امریکہ برطانیہ اور فرانس ان تینوں ممالک میں جو عیسائیت غالب عیسائیت ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہے اور یہ پروٹیسٹنٹ مذہب جو ہے اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی بلواستا طور پر یہودی بنے اس لیے کہ جب تک کیتھولک مذہب کا دور دورہ رہا یورپ میں یہود پرسیکیوٹڈ تھے ان پر ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کو جب یہ خیال تھا کہ انہوں نے ہمارے بلکہ وہ تو رسول نہیں کہتے وہ تو اپنے خدا کی حیثیت سے مانتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو تشلیس کا تقاضہ تو یہی ہے یا قانی میں ثلاثہ میں سے ایک حکن ہے حضرت مسیح علیہ السلام تو گویا کے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کی ذمہ دار یہ ہے اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیجے کہ ان کے دلوں میں کتنی نفرت اور کتنی عداوت یہود کے لیے تھی اس میں انہوں نے نقب لگائی ہے اس مذہب کے ذریعے سے لبرلزم آزاد خیالی وہ جو تسلط تھا عیسائی جو بھی ڈوگما تھا اس کا اس کو انہوں نے ان دو چیزوں کے حوالے سے اس کی تسلط کو اس کی گرست کو کمزور کیا ہے اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے پھر یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی ہے ورنہ اس سے پہلے وہاں پر سود سودی لین دین بالکل حرام تھا ممنوع تھا پھر اس سود کے ذریعے سے سودی ہتھ کے ذریعے سے وہ یورپ کی معیشت پر قابض ہوئے ہیں اور اس وقت در حقیقت ایک اصطلاح جو خلیج کی جنگ کے بعد سے ہماری اخبارات میں بھی آئی ہے اور پوری دنیا کی سطح پر وہ لوگوں کے علم میں آئی ویسٹ ڈبلو اے ایس پی یہ اصل میں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ اس کا مخفف ہے ویسٹ تو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط ہے یہود کا اور یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ جو ہے گویا کہ کرسٹل ولڈ کے اوپر چھائے ہوئے اس طریقے سے سلسلے وار گویا کے ظاہر نظم اور یہودیت جو ہے اس وقت کی وہ اس وقت یہ پوری مغربی دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے یہ ہے وہ نقشہ کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اسلام انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آ رہا ہے اور اسلام میں بھی خاص طور پر وہ لوگ مسلمانوں میں سے کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے سامنے رکھ کر اس کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں یہ ہے وہ نقشہ یوریدون الفیون اللہ بفاہن کا لیکن یہ کہ یہ صورت حال بدلے گی و لاہو متم کرے ہل کافرون یہ الفاظ ب تمام و کمال اب سامنے آئیں گے کہ دین حق کا غلبہ ہوگا پورے قرع ارضی پر اس کی جو خبریں دی گئی ہیں حدیث نبی میں چونکہ اس کو اس زمانے میں ہم نے خاص طور پر عام کیا ہے اس لیے کہ حالات بظاہر اس وقت اتنے مایوس کن ہیں کہ نبض ڈوبتی سی محسوس ہوتی ہے انسان کو امید جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے مسلمان جس صورت حال سے اس وقت دوچار ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پیشین جو غلبہ اسلام کی اور اتمام نور دین کی اور وہ جس کا میں نے علامہ اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے اس کے لئے جو خری خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ امید کے لیے ایک سہارا موجود رہے ان میں سے جو حدیثیں ہم نے کافی عام کی ہیں ان میں سے ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں حضور نے خوشخبری دی ہے کہ خلافت علامہ حادر کا دور جو ایک تو آپ کے زمانے کے بعد متصلن دنیا میں آیا ایک تو وہ دور ہے لیکن ایک دور پھر آئے گا پانچ ادوار کی آپ نے وضاحت کی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسلم احمد ابن حنبل میں ہے اس کو ہم نے بہت عام کیا تھا لیکن یہ کہ یہ روایت ذرا تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے درج کی تھی اپنی کتاب میں تجدید و حیائے دین اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں باپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور نے اس آخری دور کی جو خوشخبری دی ہے اس کی کیا مزید وضاحت اور تشریح فرمائی ہے ہُور نے شاد فرمایا ان اول دین کم نبوۃ و رحمتن تمہارے دین کا یہ پہلا دور جو ہے یہ نبوت و رحمت کا دور ہے وہ تقون فیم ماشاء اللہ ان تکونا۔ یہ رہے گا تم میں جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے سما یرفا اللہ جلا جلالہ پھر اللہ جلا جلالہ اسے اٹھا لے گا یعنی حضور نے اپنے انتقال کی گویا کہ یہاں خبر دی ہے بہرحال میری موت کے ساتھ یہ دور نبوت و رحمت جو ہے یہ اس کا ایک اختتام ہوگا سما تکون و خلافت ان علام انہاجن نبوا پھر ایک دور آئے گا خلافت علام انہاجر نبوا کا یہ اصطلاح جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں نبوت کے طریقے پر خلافت نبوت کے نقش قدم پر خلافت نبوت کے مشن کی تکمیل کے لیے خلافت خلافت ان علام انہاجن نبوا فرمایا کہ یہ بھی رہے گی ماشاء اللہ انتقور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی سما یرفا اللہ جلا جلالہ پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا سما یقون و ملکن پھر ایک کٹکھنی حکومت اور ملوکیت کا دور آئے گا ازا یا کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنا کٹکھنی یعنی ظالم ملوکیت کا دور آئے گا پھر وہ دور بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا ماشاء اللہ یقور سما یرفا اللہ جلا جلا پھر اللہ جلا جلاح اسے بھی اٹھا لیں گے وہ دور بھی ختم ہو جائے گا سمتکون و ملکن جبری پھر ایک مجبوری کی ملوکیت کا دور آئے گا جس سے جو مفہوم میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ غلامی کا دور آئے گا پہلا دور ملوکیت وہ تھا کہ ملوک و سلاطین بہرحال مسلمان تو تھے اور ان میں جہاں برے تھے اچھے بھی تھے پھر وہ دور آیا ویسٹرن امپیرئلزم کا کہیں انگریز آ گئے کہیں فرانسیسی آ گئے کہیں ڈچ آ گئے کہیں پورچوگیز آ گئے کہیں اٹالوی آ گئے تو یہ بھی ملوکیت تھی لیکن یہ ملوکیت اب مجبوری کی ملوکیت تھی کہ اس میں ساتھ ہمارے لیے غلامی شامل تھی فرمایا فتقول ماشاء اللہ التقو سم یرفا اللہ جلا جلال ہو یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے پھر اللہ اس کو جلا جلال ہُو اسے اٹھا دے گا سمت تکون و خلافت اللہ بن حاجر نبوا پھر دور آئے گا خلافت علا من حاج نبوا کا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے فاب شروع بشارت حاصل کیجیے اس سے کہ پھر وہ دور آ کر رہے گا خلافت بن حاج النبوہ کا فرمایا اس خلافت علا بن حاج النبوہ کی جو دور اب آئے گا اس کی شان کیا ہوگی تامل و فنناس میں سنت النبی لوگوں میں نبی کی سنت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا ویورت السلام و بجران ہی اسلام اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ زمین میں جما لے گا یرزا انہا ساکر السمائے و ساکل العرد پھر اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے لاتدا الصباؤ بن قطر اللہ ثبت ہو آسمان نہیں باقی رکھے گا جو بھی اس کے اندر خزانے ہیں اللہ کی رحمت کے وہ بارش کی شکل میں وہ زمین پر برسائے گا وَلَا تدا الْأَرْضُ و من وَبَرَكَاتِهَا و برکات ہاں اللہ ہو اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نباتات اور برکات کے جو خزانے رکھے ہیں وہ بھی اب کو رکھے گی نہیں بلکہ نکال باہر کرے گی آسمان کی مجھ سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا اور زمین میں سے بھی جو برکات ہیں ان کا خروج ہوگا ظہور زہ، ہو جائے گا یہ دور ہے کہ جو آ کر رہنا ہے ولّہ متم نور ہی ولا کر کسی کے سلسلے میں دوسری حدیث جو ہے کہ یہ جو دور آئے گا اب یہ عالمی ہوگا یعنی یہ بات سمجھ لینے کی ہے اس وقت ہمارے لیے کہ یہ جو حالات کا ارتقا خاص رخ پر جا رہا ہے پھر اس میں صرف ایک کرن کی ضرورت ہوگی دنیا میں بے شمار ممالک اور بے شمار نظام اگر تھے ہوتے ہوتے وہ ایک ورلڈ آرڈر تک تو انسان اب پہنچ گیا ہے اگرچہ بل فیل اس وقت وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کیونکہ ٹاپ پر یہود ہیں سول سپریم پاور آن ارتھ کنٹرول بائی جیوز اس اعتبار سے یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے حقیقت میں اس وقت جیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن اب اس کے لئے پھر ایک ہی ٹرن ہوگا کہ جب کہ پوری دنیا کا نظام ایک بن چکا ہو پھر تو یہ کہ ایک ہی تبدیلی ہوگی اب آپ کو پیس میل تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی دنیا میں بلکہ یہی جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت اسلام کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا عالمی نظام تو آ گیا اس عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ یہ گویا کہ پھر ایک قدم اور تاریخ کی صرف ایک اور کروٹ ہوگی کہ جس کے بعد وہ پورے قرع عرضی پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ جو خلافت من منہاج النبوہ جس کی اس حدیث میں حضور نے پیشنگوئی فرمائی کے آنے والا ہے یہ دور اب جب یہ خلافت من حاج النبوت کا دور آئے گا تو یہ کسی ایک علاقے میں محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے قرے عرضی پر محیط ہوگا اس کے لیے یہ دو حدیثیں بہت اہم ہیں ایک ہے مسلم شریف کی روایت روا و مسلم و ترمیزی و ابوداؤد وبن ظاہر بات ہے کہ مسلم تو صحیح عین میں سے ہے صحیح مسلم یہ ٹاپ کی دو حدیث کی کتابوں میں سے ہے تو باقی یہ کہ ترمزی میں ابو داود میں ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا ان اللہ زوال اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ فرائے تو مشارے کہا و بہا تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اب یہ معاملہ جو ہے ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے یہ اللہ تعالی مشاہدات کراتا ہے اپنے امبیات کو جس شکل میں کراتا ہے کدال کڈوری ابراہیم ملکوت سماوات و لڑک اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کے ملکوت اب یہ ہماری سمجھ سے زیادہ تر بات ہے یہ نبوت کا ایک خاصہ ہے اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا ہے حضور کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا ہے دو کا بھی مشاہدہ کرایا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ میں کی شب میں کرایا ہے بلکہ اس زمین پر بھی ہوا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز غالباً استسکا کی نماز تھی تو اچانک ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ آگے کو بڑھا لوگ حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے ایک مرتبہ آپ کچھ جیسے کسی چیز سے کی دہشت سے پیچھے ہٹنے کو کیا ایک غیر ارادی اور استراری عمل ہوتا ہے وہ کیفیت ہوئی بعد میں پوچھا گیا اس لیے کہ بہرحال صحابہ کے لیے تو یہ مسئلہ قابل غور تھا کہ آیا یہ اس نماز کا جزو لازم ہے اس طرح کی حرکات جو ہے وہ بھی اس نماز کے اندر ضروری ہوئی تو حضور سے جب سوال کیا گیا فرمایا آپ نے کہ نہیں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا تاکہ اس کا ایک خوشہ جو ہے کسی پھل کا وہ میں توڑ لوں اسی طریقے سے میرے سامنے دو زخلے گئی اور اس کی جو ببک آئی ہے اس کی جو گرمی اور حرارت اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹاؤں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا رہا ہے اپنے انبیاء کو اسی طرح کا کوئی مشاہدہ ہے کہ زمین پوری ایسے حضور کے سامنے لے آئی گئی کہ آپ نے تمام مشارق اور مغارب دیکھ لیے ان اللہ زوال یا لڑ فرائے تو مشار کہا و مغار بہا و اتنا امتی سیب لوگوں ملک ہاں مارزو علی یہ ہے اس کا وہ ٹکڑا جو پیشن گوئی کی صورت میں ہے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح لپیٹ کر یا سکیڑ کر مجھے دکھا دیے گئے گویا کہ یہ خلافت علامہ حاج النبوہ کا دور جو ہے یہ اب عالمی سطح پر ہوگا دوسری حدیث یہ مصند احمد ابن حنبل میں علی مقدار رضی اللہ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے لا زہر بے تو مدر ان ولا وبر ان اس زمین کی پیٹھ پر نہیں باقی رہے گا کوئی گھر نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ اللہ خل اللہ کل الاسلام مگر یہ کہ اس میں اللہ تعالی کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا بعز عزیز عزیزن ذل ذلیل بہت اہم حدیث ہے یہ یہ داخلہ اسلام کا ہر گھر میں یا ہر خیمے میں دو میں سے ایک صورت میں ہوگا یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کسی ضعیف یا ذلیل کی تزلیل کے ساتھ اس کے معنی کیا ہے یا تو گھر والا یا خیمے والا ایمان لے آئے گا اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ وللہ اللہ عزت و ول رسول ہی ولی المومنی عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے اس کے گھر میں اسلام کا داخلہ ہوا خود اس کے اعزاز کے ساتھ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو یوت الجزیا کا یدین وہ ساگرور چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا اسلام کی بالہ دستی قبول کرنی ہوگی گویا کہ اس, کو اس کے حصے میں تو توہین و تزلیل آئے گی لیکن یہ کہ اس کے گھر میں بھی اسلام کا غلبہ تو داخل ہو جائے گا اس پر یہ ہے اس کی وضاحت کی ہے امازم اللہ فیا منا لہا یعنی یا تو اللہ تعالی انہیں عزت دے گا گھر والوں کو اور اسے گھر اسلام والوں میں سے بنا دے گا اسلام کے المبرداروں میں سے اور یوزلحم فدینون اللہ یا یہ کہ ان کو پھر پس مغلوب فرما دے گا اور وہ اسلام کے سامنے میں اس کی بالا دستی اور بالا تری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مقداد نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ کہتے ہیں قل تو اس وقت فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا سورہ الفال کی آیت جو ہے اس کے الفاظ کی طرف ذہن منتقل ہوا ف یقول و تو پورا, کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا سورہ الفال میں فرمایا گیا کاتل اللہ تکون فتنۃ القون الدین و کل <لِلّٰه> رحول یہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے پورا اس قرعۂ عرضی کے اوپر جو نظام اجتماعی ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے تابع یہ ہے جہاد اور قتال کا آخری ہدف تو حضرت برداد کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا تو گویا کہ اس وقت وہ آیا یہ مبارک کا ب تمام و کمال ظہور پذیر ہوگی اس کا ظہور ہوگا اپنی پوری کمال کی شان کے ساتھ یہ ہے ولہ و متم ہی کرے اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اقمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار اب آئیے اگلی آیت پر اور جو کہ اس صور مبارکہ ہی کی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے اور اس صور مبارکہ کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے رسول بل ہدا ودین الحق رحو الدین ولؤ کر المشرقل اس آئے مبارکہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ آیت نمبر آٹھ اور آیت نمبر نو اس کے درمیان ایک بہت قریبی ربط ہے اس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بھی یہ دو آیتیں بالکل اسی طرح جڑ کر آئی ہیں توبہ میں یہاں جو آیت نمبر نو ہے ہو الزیح ارسلہ رسول اہو بل الحق علی رحو الدین اک الہ ولاؤ طلحل مشرقون سورہ توبہ میں بین ہی بغیر ایک شوشے کے فرق کے یہ آیت وارد ہوئی ہے آیت نمبر تیتیس یہاں وہاں آیت نمبر بتیس کے الفاظ یوریدون والی آیت سے صرف بہت ہی معمولی سے لفظی فرق کے ساتھ آیا ہے یوریدون ان یوتھ یہاں ہے لے يتفهو. وہاں ہے یوریدون ان یوتھ کوئی معنی فرق نہیں ہے ہر فجار کا فرق ہے یہاں لام آیا ہے یوریدون لے يتفهو. یہ چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں تاکہ بجھا دے اللہ کے نور کو وہاں یہ یوریدون ان یوتھ وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اور آگے آیا ہے یہاں فرمایا واللہ اللہ متم نور ہی وہاں اس کو منفی انداز میں فرمایا اللہ یوتم منور ولاؤ کرے کافرون اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خا یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جیسے کہ میں اس سے پہلے ارض کر چکا ہوں کہ یوریدون بنوا وطم ع نور ہی ولاؤ کرے کافرون اگر چی الفاظ عام ہے لیکن اس میں اصل اشارہ یہود کی طرف ہے سورہ توبہ میں بھی اس سے پہلے کے تین آیات خاص طور پر بالکل ایک امتیازی حیثیت میں یہود سے متعلق اہل کتاب کے بارے میں اور وہیں وہ الفاظ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یوت الجزیتا وہم ساغ جو حدیث مبارکہ میں ابھی الفاظ سامنے آئے تھے کہ بیز عزیزن وزل ذلیل تو ذل زل ذلیلن کی جو تعبیر ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو حتہ یوت الجزیہ توم وحم ساغرون یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے بن کر رہے اللہ کے دین کی دستی کو قبول کریں اس کی بالا تری کو تسلیم کریں پہلی بات تو یہ ہے اور اس کا ایک تعلق جو ہے ان دونوں آیتوں میں جو بات سورہ توبہ میں کہی گئی اور یہاں سورہ صف میں کہی گئی وہی بات ہے کہ جو سورہ باعدہ کی آیت نمبر تین میں ہے ال یوم اکمل تو لکم دینکم وہ عَلَيْكُمْ تو صرف ترتیب الٹی ہے اکمال دین وہ دین جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے دین الحق الدِّينِ یوز دین کا اکمال اس کو مکمل کرنا الْيَوْمَ اکمل تو لکم دین عَلَيْكُمْ وہ تو اتمام کا لفظ جو ہے وہ پچھلی آیت میں موجود تھا وہ اللہ وطم نور ہی میں یاب اللہ تو اتمام نور یا اتمام نعمت اور اکمال دین اور اکمال دین کے لئے لازم ہے کہ پھر اس دین کو غالب کیا جائے جو اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ مبارکہ جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں اس کی اہمیت کا یہ ایک, کی ایک علامت ہے اس کی ایک نشانی ہے کہ تین مرتبہ یہ مضمون قرآن مجید میں آیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آیا یعنی اس حقیقت کا جس کے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ منظور کرا رہا ہوں اس کے دو حصے ہیں حضور کے بارے میں یہ الفاظ تین مرتبہ قرآن میں آئے وہ تو, تو میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورہ سخت میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر تینتیس ہے تیسرا مقام ہے سورہ فتح اس کی لاسٹ بٹ ون آئے تھے طالباً اٹھائیس نمبر آئے تھے حول ارس اللہ رسول لہو بل خدا دین الحق علی الدین کلیہ یہاں تک شوشے کا فرق بھی نہیں البتہ اختتام پر وہاں ولاؤ کرے حل کی بجائے و کفا بلّہ شہیدہ کے الفاظ آئے لیکن یہ کہ جو اس کا بڑا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا وہ جو کا تو وہاں بھی وارد ہوا ہے دوسرا اس کے ساتھ اس کا جو عکسی معاملہ ہے وہ بھی سامنے رکھیے کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ الفاظ قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں تو معلوم ہوا کہ حضور کی بیست کے ساتھ ان الفاظ مبارکہ کا کوئی خصوصی تعلق ہے بے محمدی کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کو پوری طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے تیسری بات میں ارض کر دوں کہ اس آیا مبارکہ کی اہمیت کے لیے نمبر ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ عمود ہے یہ گویا کہ اسی میں اس کے تمام آیات جو ہیں گویا کہ اسی مضمون کے گرد گھوم رہی ہے یہ اس کا برکت اور محور ہے باقی قرآن حکیم کی یہ اہم ترین آیات میں سے یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مارکت و تصنیف ہے اجادت الخفاء الخلافت الخلفا اہل تشیدوں نے خلفائے راشدین کے بارے میں جو شکو کو شبہات پیدا کیے اور خلافت راشدہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جیسے ان کی کوششوں کے ذریعے سے مشتبہ ہو گیا اس کے ازالے کے لیے اجالت الخفا انخلافت الخلفاء یہ کتاب کا نام ہے بہت مارکت الارا کتاب اس کتاب میں انہوں نے آغاز میں جن آیات کو قرآن مجید میں اہم ترین قرار دیا ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہوزی عرص